نہیں نہیں نہیں یہ تو سوال سہی نہیں بنایا آپ نے دیکھیے جو چیز آپ نے بیچی ہے نا یہ تو ایک چیز جیسے آپ نے جاپان سے بک کی کراچی آنے تک تو پچیس ویپاریوں سے خرید لیتے تو حق رویت یہ سامنے مال ہو اور وہ آپ اس کے حوالے کریں وہ تو ہے ہی نہیں مال تو موجود ہی نہیں نہیں بھائی جب بارڈ وہاں سے ملا یہاں سے بیچیں گے پوچھنے کی کیا بات تو یہ بتائیے منگائی آپ کی اس کو بیچ دی سوال کرنی کیا ضرورت دو رو دو چار میں سوال کیجیے کہ جمع کر کے بتائیے کتنے لگے آپ کوئی چیز جو پوچھنا چاہ رہے وہ ذکر اس میں نہیں ہے پہلے بیچا تو جب آپ کا حق ہی نہیں تو کیسے بیچیں گے نہیں یہ تو آپ ایئرپورٹ خرید لیں مجھ سے ابھی سائن کر کے دے دیتا ہوں کتنے کا چاہیے جب ایک چیز میری ہے نہیں تو میں بیچوں کیسے اس کو یہ گا کراچی مجھ سے خرید کی تو یہ چیز جب آپ کی ہے نہیں آپ کی مل ہے تو اس کو بیچنا کیسے جائے جائے نہ جائے جائے جی چلیے آپ کر دیں گے جی جی بھائی مال آپ کے پاس ہے یا نہیں ختم ہو گئی بات نہیں ختم ہونے کی بات جب تک مال آپ کے پاس نہیں ہو آ نہیں جائے اس وقت تک آپ بیچ نہیں سکتے جب تک اس پہ مال پہ آپ کا قبضہ نہیں ہے ہوا خرید رہے نا کیا خرید رہے ہیں کیا بیچ رہے مال ہی موجود نہیں ہے بھائی دیکھیے سسٹم یہ چلتا ہے نا اب میں آپ کو آسان سمجھاؤں گا جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں سچ بولنے والے بولیے بولو یار کچھ تو بولو تو مان لیا جائے سسٹم نمازی زیادہ ہیں بے نمازی زیادہ ہیں ان کی مان لیں سسٹم کی بات نہیں کریں آپ شرم کیا ہے وہ بات کریں اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں نظریاتی کونسل نے اس پر پورا حکومت کو نظام دیا ہے چلانے کا لیکن حکومت جب اس کو اختیار نہیں کرتی یعنی آپ سمجھیں کہ اسلام کے پاس اس کا حل نہیں سارے حل دیے نکال کر لیکن حکومت اس کو جب نہیں اپناتی تو اب ان لوگوں کا خصور کا ہم نے تو بنا کے دے دیا ہی. پورا کا پورا نظام یہ جی, کوئی اور صاحب پوچھے کوئی نیا سوال